بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانہ وتعالی عما یشرکو اللہ کا حکم عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو اور یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِن بَادِهِ أَن أَ ل أَن نَّهُ ل إلَه إِا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 خلا قلفتی اسی نے انسان کو نتفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا خالق لخم فی ہفی ہوں کھلوں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 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الفلك مواخر فِيهِ لِتَبْتَغُوا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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ساہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں اموات غیر احیاء وما رویہ نیو بس وہ تو مردہ ہیں بے جان ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے الہ کم فالذین لا یؤمنون کلو قلوبهم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 اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پرور نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں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 ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں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 اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے کم کالو خیو لین انوفی حنیا حسن دول فیر خیر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 جََّ تُعَدن أَدُقُلونهَا تَجرمِ تَ تحتِه الأنهَا لَهُ فيِيهَا ما يَشاء كَذَلِكَ يَجز الَّم المُتَّب یعنی بہشت جاویدانی جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذین توفاوہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخول الجنت بما کنتم تعملون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 تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کی سیوا اور کچھ نہیں کلو من بوٹن منہ ل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 انما قولنا اذا ان نقول له جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے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 او یا پلو بیم فم ہوں یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اوز ہوں مالا تقوفی یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا ہے بہت مہربان ہے او يروا خلق من ضلاله عن وهم دَاخِرُونَ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 اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں کرتی اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ معبود تو وہی ایک ہے سوئے بندو مجھ سے ڈرتے رہو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 لِمَا لَا نَصِيبًا مِمَّا عَمَّا كُنْتُمْ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں کافر اللہ کی قسم کہ جو تم جھوٹ باندھا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی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 انہیں کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے جل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 ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 مالو سی سو بھی نرچل ہی اجہن اور اللہ نے رسب دولت میں بعض کو بانس پر فضیلت دی ہے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 جزو جنی نفدت منو نو بنی چلو اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کا تمہیں پاکیزہ چیزیں دی تو کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں وہ یعبدو من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون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 جانتا ہے اور تم نہیں جانتی بور مثلاً لو کے اللہ در والا شعیوں کو نہسنز کو نو من رس کن حسن سو من ہوں سے روح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 وَبَرَ بَاللهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَمْ كَمُلَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَا مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَا مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يوجهه لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ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 اور ان کے علاوہ اور آزاد بخشے تاکہ تم شکر کرو الم يروا الى الطير مسخرات فِي مسا یوں سیکھوں قومی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 تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ وُعْمِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حين اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے مویشیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر اور ہضر میں کام ملاتے ہو اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں جالل کم مینل جی بل اخن جال و جالل کم سر بیلت کی کم سرو سرویل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 اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنولا فَإن پس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط صاف صاف پہنچا دینا ہے سو ملک یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ اکثر وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو کھڑا کریں گے پھر نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے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 اس لیے کہ شرارت کیا کرتی تھی ومن داتھی کلتی شہیدنال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 اور احسان کرنے اور رشتداروں کو خرش سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بہایائی اور ناماقول کاموں سے اور سرکشی سے منع فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور جب اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامین مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے ولا تكونوا كاللاتي نقضت عهدهن من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُم دَخلًا بَيْنَكُم فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ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 اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن فلنحینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو يعملون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 نمایا کرل کلی بلائی آیا چل وہ ملک جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکره وقلبه مطمئن بال ایمان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 نوبک للی نان فوچنو سمرو تمرو انتی ہفور پھر جن لوگوں نے ایزائیں اٹھانے کے بعد تر وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے یوم کل نفس کلو نفسمت نفس نفس لا يظلمون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 فَكَفَرَتْ اللَّهِ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كَانُوا <يَصْنَعُونَ> اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو ہر طرح امن چین سے تھی ہر طرف سے اس کا رست بافراغت چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر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 اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرت کے گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ان يفترون على الكذب لا اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا بتاؤ بن علیم جھوٹھ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا وعلى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 ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ادو الا سبیل ربی کبل حکمت علم حسن تجل بلتی احسن رب بل بول سب عالم بلتی ای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 وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اور اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيف مما مم يمكرون اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ سازش کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو ان الله مع الذين استقموا والذین هم محسنون کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے